حاضام سور فات شریف کی کا مبارکہ مار کی دو سالے تشریف لے ادھر پیچھے کٹھے ہوئے اگر آ جائیں آگے انسان یہ ذہن میں رہے سورا فاتح شریف میں مرکزی مضامی جو بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد چھ ہے جتنے مضامی بیان ہوئے ہیں چھ بیان ہوئے ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت پھر قیامت احکام آگے ماننے والے اور چھٹا درجہ نہ ماننے والوں کا کتنے مضامین بیان ہوئے چھ بیان ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک توحید کا بیان ہے کس کا بیان ہے توحید کا بیان ہے الحمدللہ للہ العالمین الرحمن الرحیم تک یہاں پر توحید بیان کی گئی مالی اوم دین یہاں اس سارے مبارکہ میں قیامت کا بیان ہے کس کا بیان ہے قیامت کا بیان ہے ای کا نہ آبودیا کا نسائی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہاں پر سارے کے سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں کا نا بدھ کو اگر آپ کھولیں تو جتنے بھی عبادت رب تبارک و کی اطاعت کو بھی کہتے ہیں اس کی عبادت بجا لانے کو بھی کہتے ہیں تو جتنے بھی احکامات ہیں رب تبارک و کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے وہ سارے کے سارے ایا کا نابو ایا کا نسرین کے ساتھ آتے ہیں صرف کے ساتھ سارے احکامات ہیں ایک دن اثرات المستقیم دن سرات المستقین سراۃ الگین مولا ہمیں سیدھے راہ پر چلا وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اس آیا مبارک کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو بیان فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا جو انعام والے ہیں انعام والوں نے سب سے پہلی جماعت انبیاء کی ہے تو نبوت کا مسئلہ آ تو انعام والوں میں صدیقی بھی ہیں شہدا بھی ہیں صالحین بھی ہیں سارے کے سارے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی انعام والے ہیں سارے ماننے والے ہیں کیونکہ مان کر انہیں انعام ملا رب اللہ کے احکامات کو مان کر اس کی ذات کو مان کر اس کی صفات کو مان کر شر سے دور رہ کر توحید کو اپنا کر ان پر انعام ہوا تو رقت بالک بتا رہے انسان والے کے اس حصے کے اندر ماننے والوں کا ذکر کیا آگے غیر القدوب علیہ ہیں مرد والی مقدوب والے ہیں جن پر رب کا گزر ہوا اور مرد علی حکم آیا مبارک کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک وزار نے نام ماننے والوں کو ذکر فرمایا اب ایسے سمجھیں یہ سورب فاتحہ جو ہے یہ اسے عمر قرآن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عمر قرآن عمر کتاب کہتے ہیں عمر کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب کی اصل کیا ہوتی ہے کی اصل کتاب کی اصل اور یہ ذہن میں رہے یہ سورہ فاتح جو ہے یہ ایک طرح سے مقدمہ ہے پورے قرآن کا पुर, पुर, आ, پورے قرآن کا مقدمہ ہے तु, तु, پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں یہی چی, چھ چیزیں بیان ہوں گی ماننے والوں کا ذکر ہوگا نام ماننے والوں کا ذکر ہوگا توحید کا ذکر ہوگا عبادت کا احکامات کا ذکر ہوگا نبوت کا ذکر ہوگا قیامت کا ذکر ہوگا یہی چیزیں بیان ہوں گی پورے قرآن کے اندر اور اسی مقدمے کو رابطہ تبارک کو نے نماز میں رکھا ہے جی یہ مقدمہ ہے پورا پورے قرآن کا تو فمار کے ہر بندہ مومن جو ہے نماز میں کھڑا ہو کر تابتا کہ جناب باقی کرا جو ہے نا آخری دو رقطوں میں وہ بھی ساپت ہو جاتی ہے لیکن یہ پھر بھی معاف نہیں ہے یہ پڑھے پڑھے نہیں سمجھ آیا نسلہ آپ دیکھیں جی یہ ذہن میں رہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے کیا ہے دارالعمل دار ہے یہاں عمل کرنا ہے بس اور آخرت کیا ہے دار الجا بدلہ کب ملنا ہے آخرت, آخرت میں جا کر قیامت کے دن بدلہ ملنا ہے دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے جیسے یہاں پر عمل کرنے والا بندہ نظر آتا ہے نظر نہیں آتا آپ نظر آ رہے ہیں میں نظر آ رہا ہوں عمل کرنے والا بندہ بھی دکھائی دیتا ہے اس کا عمل بھی دکھائی دیتا ہے بندہ بھی نظر آتا ہے اور اس کا दिखे. عمل بھی نظر آتا ہے نہ تو رب کا دکھائی دیتا ہے ہمیں نہ اس کی اس نے جو بدلہ دینا ہے ہمیں جنت ہے وہ دکھائی دیتی ہے انہیں سمجھ آیا ربد بار آلہ بھی دکھائی دیتا اور اس کی اس نے جو جزا رکھی ہمارے لیے جنت وہ بھی دکھائی دیتی جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتی جین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے جین اور جن کو جن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے دکھائی دیتا. نہیں دیتا نسم پڑا مسئلہ تو رب تبارک رکھ مطالعہ نے جزا بھی وہی رکھی جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے جی اور مزے کی بات دیکھیں رفتار نے پرانے پاک میں فرمایا ہم نے ہر جان پر بوجھ اتنا ہی ڈالا جتنا وہ اٹھا سکتے مرد کو رب کو تعالیٰ نے کیسے احکام آ دیے اور عورت کو کیسے اکام آ دیے عورت کے لیے کتنی تخلیفیں ہیں کتنی آسانیاں عورت کے لیے جی اگر اسے کسی معاملے میں مرد سے زیادہ دقت ہے مرد سے زیادہ کسی معاملے میں وہ تکلیف میں مبتلا ہے اللہ تبارک وطار نے مرد سے کئی گنا زیادہ اسے آسانی بھی دی ہے جی اگر عورت خاص دنوں کے اندر پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بھی اسے آسانی دی ہے اسے نماز ہی نہ پڑھو بتائیں بھائی یہ دنیا کے اندر عمل جو ہے رقت بارک متار نے رکھا بندے کی غست کے مطابق نماز کیا فرض ہے نہیں کھڑا ہو سکتا بیمار ہو گیا میں بیٹھ جا اب بیٹھ بھی نہیں سکتا اتنا کمزور ہو گیا میں لیٹ کے پڑھ لیوں گا <سلام> لیٹ کے میں سر کے اشارے سے پڑھ لیوں گا بتائیں بھائی جو رفت مارک وزار نے رکھا نا امبر لاگو کیا لازم کیا ہے وہ بندے کی طاقت اور بخشت کے مطابق لازم کیا ہے لیکن جزا جو رب نے زخینا وہ یہ نہیں فرمایا کہ تیرے عمل کے مطابق ہو گئی نا, نا رب نے فرمایا کہ عمل تیری طاقت کے مطابق ہے اور شان میں اپنی طاقت کے مطابق دوں گا اور انعام جو ہے اپنی شان کے مطابق دوں عزت اور اقرام میری شان کے مطابق ہوگا یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رہے کچھ لوگ جو نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ صاحب السلام نے رب بار کو تعالیٰ کا تجار نہیں کیا کیونکہ بات آئی تو ذمن میں نے کہا عرض کر دوں یہ ہر بندہ ذہن میں رکھے کسی نے آج تک آپ سے نہیں پوچھا تو ممکنہ آگے کوئی پوچھ رہے جی اس وقت آپ کو یہ نہ کہنا پڑے میں کسی سے کچھ کے بتاؤں گا رسول اللہ صاحب السلام کے متعلق اس طرح ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ کہنے لگا جی رسول اللہ نے رف تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہم نے کہا حدیث شریف میں اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا رقت بار کو کوئی ناکوں کے ساتھ تو آپ حدیث لا رہے ہیں سامنے تو حدیث جب قرآن کے خلاف ہو تو حدیث کو چھوڑ دیں گے یعنی ہم نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ قیامت ہمارے دن لوگ جو ہیں وہ تارے کو دیکھیں گے اس نے کہا وہاں دیکھیں گے تو کہا کہ کیسے معلوم ہوا کیا میں کہا حدیث شریف میں کہاں ہے حدیث شریف میں ہم نے کہا یہ وہ تو حدیث شریف قرآن کے خلاف ہو گئی کہ ہم نے کہیں اصل میں بات کی ہے وہ جو قیامت والے دن جمن کی جننت میں جانے کے بعد رب کو دیکھیں گے وہ زمین پر نہیں دیکھ سکے اس لیے وہ دیکھ سکیں گے ہم نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ آ کر سال اسلام نے رب کو زمین پر دیکھا ہے نصبت بڑا مسئلہ ہم نے کب کہا ہے کہ آ کر سالام نے زمین پر رب کو دیکھا ہے ہم نے ہم یہی کہا ہے آ کر سال اسلام رب چونکہ مکان میں نہیں مکان صرف پاک ہے رب لا مکان ہے رمت بارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو آقا علیہ سادو السلام نے بھی جب رمت بارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو حضور بھی مکان پہ نہیں تھے آقا علیہ سادو السلام بھی لام لا مکان پہ تشریف لے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہی جا کے رمت بارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا حضور آمد آمد سمجھا گیا مسئلہ تو اس لیے یہ وہ اچھا ہم جو ثابت کریں وہ حدیث میں ہو تو انکار کہ قرآن کے خلاف ہے. اگر آپ ثابت کریں حدیث میں ہو حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس کا انکار کیوں نہیں پھر تو یہ ذہن میرے بھائی ہاں یہ ضرور ہے کہ رب تبارک و تارا نے اس دنیا کے اندر کسی کو اپنا دیدار کروایا ہے تو وہ صرف اور صرف ہی مامولمبیا کو کروایا بس آگے دیکھیے جی یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے میرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اللہ تعالیٰ نے شا فرنا مالک کی امید دی مالک لط کیوں ہے یہاں جی مالک وہ قیامت کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے کہہ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی نہیں اللہ تعالیٰ جج نہیں. نہیں. نہیں کیونکہ قاضی اور جج جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے مالک اور ہوتا ہے دیشتر میں, دیشتر دیشتر میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر یہ ارشد صاحب ہیں ان کی دکان ہو کوئی جی میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں تو ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر کے بھاگ جائے اور چور پکڑا جائے چور جائے عدالت میں کوٹ میں جائے تو میں ساٹھ بھی کر دوں وہاں کس نے چوری کی ہے جج یہ کہے کہ ثابت ہو گیا اس نے چوری کی ہے لہذا میں اسے باعزت طریقے سے بری کرتا ہوں میں <سؤال> اسے باعزت طریقے سے بری کرتا ہوں تو بتائیں بھائی میں وہاں پہ چکھوں گا چلاؤں گا رولا ڈال دوں گا نا میں کہوں گا کہ جج ہوگا اپنے گھر میں ہوگا لیکن یہ فیصلہ تو نے غلط کیا ہے ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے تو جج بھی ہوگا تو بولوں گا قاضی بھی ہوگا تو بولوں گا میں لیکن اگر وہ ہی بندہ اسے میں لے کر ان کے پاس آ جاؤں میں کہوں گی اس نے چوری کی ہے اور چوری چابت بھی کر دوں گواہ بھی لے آؤں میں سارا کچھ سامنے آ جائے وہ اطراف بھی کر لے میں نے چوری کی ہے یہ کہہ میں نے تجھے چھوڑا محبت محبت یہ کہہ میں نے تجھے چھوڑا تو اب آپ ذرا بتائیں ذرا غور کریں آپ بھی میں اقرار کر سکوں گا ان پر محبت کیوں محبت یہ مالک ہیں یہ کیا ہیں مالک ہیں رب تبارک وطال نے یہی فرمایا مالک قاضی یادین نہیں فرمایا مالک یاد دین, دین فرمایا ہے میں وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جیسے چاہے فیصلہ کرے دنیا کے اندر قاضی اور جج جو ہے یہ قانون کا پربند ہے دنیا کے اندر قاضی جا کے قانون کا پابند ہے جو قانون کہے گا وہ اسی طرح کرے گا لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا مالک جو چاہے فیصلہ فرما دے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی سمجھایا نا مسئلہ یہ اس کے اندر فرق ہے اچھا مزید دیکھیے ذرا اس بات کو مزید کھولتے ہیں کوئی انہی کی مثال لیتے ہیں ارشد صاحب کی بات چل رہی ہے کوئی انہیں پہ بات کرتے ہیں آج یہ اچھے جو ہیں ان کی دکان ہے بھائی ٹھیک ہے نا جی ان کے پاس میں کام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کو تین مہینے کے بعد تنخواہ ملے کرے گی کتنے مہینے بعد تین مہینے کے بعد میں نے سال کام کیا ہر تین مہینے بعد تنخواہ دیتا تھا دوسرے سال کے دو مہینے میں نے کام کیا اور دوڑ گیا میں تنخواہ بھی نہیں لی اور میں بھاگ بھی تو انہوں نے کہا کہ یار ساتھ گڑبڑ بھی کر گیا کو سامان بھی لے گیا ان کا تو انہوں نے کہا جی بندہ ڈھونڈو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی شہر سے مجھے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے لاتے ہیں اپنے پاس پولیس کے حوالے نہیں کرتے کہیں اور نہیں لے جاتے مجھے پکڑ کے لاتے مجھے سمجھاتے ہیں یار اس طرح نہ کرو آپ مہربانی کرو ہمیں بھی آپ کے ساتھ محبت ہے تو آپ کام کرو آؤ جب میں دیکھوں گا نا کہ مالک جوش ہے <سؤال> مالک بڑا مہربان ہے تو میں ذرا لاڈ میں آ کے پتا کیا کہوں گا میں کہوں گا ذرا مہربانی فرمائیں آپ اتنے ہی کریم ہیں تو پچھلے دو مہینے کی تنخواہ اگر گڑبڑ کر کے ہوں میں گڑبڑ جب معاف کر دی ہے مجھے تو باقی بھی تو دے دیں گے مجھے کریم آ فرمایا قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ایک بندے کو پکڑے گا اس سے فرمائے کے رب سے بار کو بتا رہا یہ گنا کیا ڈرتا وہ کہے گا کیا اطراف کرے گا اقرار کرے گا پھر فرمائے گا یہ بھی کیا کہے گا یہ بھی کیا یہ بھی کیا کہے گا یہ بھی کیا ہے اللہ تبارک وطارہ فرمائے گا بندر مومن تیرے ان گناہوں کے بدلے میں تیرے تیرن یہ انعام ہے باہت باہت باہت باہت باہت تیرے ان گناہوں کے بدلے میں تیرے تیرن یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ مالک ہے جس کے لیے چاہے اس کے لیے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل بڑھوا دے گناہ بھی نیکی میں بدل اس وقت جب بندہ مومن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سنے گا سننے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اسے اعتماد یقین توقع اور بڑھے گا تو کہے گا مولا وہ فلاں فلاں گناہ جو میں نے کیے تھے وہ فلا پناہ بھی تو میں نے کیے تھے وہ بھی تو مہربانی فرمانا نہیں کہ میں بدل دیں وہ بھی اللہ تبارک و, و تعالیٰ کریم آل اسلام نے جب یہ بیان فرمایا نا شابا فرماتے ہیں بدت نواز اتنا مسکرائے کہ آ کر شابا کو نظر آنا چاہوں میں ابھی وہ بندہ ڈرا ہوا تھا جب اس نے کریم کے کرم کا جوش دیکھا جی کریم yani کی مہربانی دیکھی کریم کے کرم کی حد دیکھی تو وہ کہنے لگا مولا اتنا کریم ہے تو پھر یہ یہ گناہ بھی ذرا کارک کراٹنے کیوں میں اللہ اس کے بغیر میں مجھے جنت دے جنت کے اندر درج دے جن جنت کے اندر انعامات عطا فرما کریم آلیہ صاحب السلام نے صاحب فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و رہا اپنی شان کے مطابق ایک بندے کو پکڑے گا اس کے اوپر چادر ڈال دے گا اس طرح اپنے اوپر بھی چادر ڈال دے گا اس سے پھر پوچھے گا بتا یہ گناہ تو نہیں کیا تھا وہ آہستہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اونچا تو نہیں بولتا کہے گا مولا کہیں یہ سونی لیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر فرمایا جب میں نے دنیا میں کسی کو نہیں سننے دیا گیا ہاں کیسے سننے دوں گا بتائیں جی کریم کرم کی حد نہیں ہو تو یہ یہاں پہ ایک بات اور سن سیمن نرد کرتا ہوں بعد لوگ کہتے ہیں کریمات علیہ السلام کو کہ تو میرا جج تے وکیل وے تو میرا وکیل تے جج وے نوز انداز یہ غلط بات ہے جج اور وکیل اور نسرول علیہ السلام کو جج کہنا بتائیں بھائی اور جج پتا کہ آئی آئیں گے آپ کو حیرانی ہوگی جس پر الزام ہے نا وہ بھی مسلمان ہے جس پر الزام ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کرنا پڑھنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور وکیل جو ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جج جو ہے وہ بھی مسلمان ہے صرف قانون کافر ہے قانون کیا ہے وہ کافر ہے باقی سارے مسلمان ہیں اس سے کیا فرق پڑتا رہا بتائیں تو خدا کے لیے رسول اللہ علیہ اسلام کے لیے نہ وکیل کا لفظ بولے نہ جج کا لفظ بولے یم کے کر دونوں رفظ بولنا بے عدبی اور یہ دونوں لفظ آ کر شام کے لیے بول سکتے وکیل معنی میں آج بولا جا رہا ہے ویسے حضور وکیل ہیں کام بنانے والے ہیں حضور اپنی امت کے لیکن جس معنی میں یہ بول رہے ہیں نوزول بلامانہ بتا کیا بول رہے اسلام کا کہہ رہے جی کیا مت والے دن حضور آپ ہی ہمارے وکیل ہیں ہمارا کیس لڑیں گے بھی آپ فیصلہ بھی آپ کریں گے یہ کیا ہو گیا بھائی نہ وکیل پتا کون ہوتا ہے وکیل یہ ہوتا ہے وہ کہے کہ یہ جو میرا محکل ہے اس نے قتل بھی کیا ہو وکیل کھڑا ہو کہہ گا کہ نہیں کیا اس نے نہیں کیا دلائے دے گا وکیل دلائے دے گا اس نے قتل نہیں کیا اس نے بدکاری کی اور وکیل دلائل دے گا نہیں کی بدکاری اس نے لیکن شفیع کون ہوتا ہے شفی ہوتا ہے کیا مت رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کہے مولا یہ گزرندی ہے تمہار بھی ہے سی آکار بھی ہے تو کرم فرباب میں نے کہا شفی یہ ہوتا ہے یہ کیا ہوا بھائی تو ہی میرا وکیل گج لے کیوں بھائی اچھا جی آگے دیکھیے جی دی اسکول اور کالج جو ہے نا یہاں پہ وکیل تیار ہوتے ہیں کیا تیار ہوتے ہیں وکیل تیار ہوتے ہیں فیس لے کے آپ کا مقدمہ لڑنے والے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے ہر جگہ فیس اب یہ فلاں فیس فلاں فیس فلاں فیس آخر میں تو فیس آخری اوپر چل دیتے ہیں مقدمہ آپ ہار چکے ہیں مبارک کو اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں نہیں وکیل میں اور سفارشی میں فرق دیکھیں آپ وکیل میں اور سفارشی میں فرق دیکھیں مثال کے طور پر کسی بندے نے قتل کیا تھا ہے وہ بندہ مکتور نے بھی وکیل کیا قاتل نے بھی وکیل کیا دونوں نے وکیل کھڑے کر دی اور پہلے لوئر کورٹ آتی ہے اس میں جاتے ہیں کاتل کے حق میں فیصلہ آتا ہے اسے لٹکا دیا جائے سیشن کورٹ گئے اس نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا کہا کہ قاتل کو لٹکا دو ہائی کورٹ گئے اس نے بھی کہا کہ اسے لٹکا دو پھر انہیں اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں جا کے وہاں بھی وکیل لوئر کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہر سیشن کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہر ہر جگہ وکیل کی ضرورت تھی کس کی ضرورت تھی وکیل کی ضرورت تھی وکیل جا کیا جی کے کیا کرا نہیں جی جی کے نہیں کتل کیس ہیں نہیں کتل کیس ہیں جھوٹ چلتا رہا جب سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اسے لڑکا دو واسط بندہ ڈھونڈتا ہے کہ اب بات جا پہنچی ہے ملک کے بادشاہ تک کس تک جا پہنچی ہے ملک کے بادشاہ تک تو کیوں نہ بادشاہ کے پاس حاکم کے پاس صدر کے پاس کوئی سفارشی جایا جائے آپ جس سفارشی کو لے جائے گا وہ وکیل نہیں ہوا وکیل تھا عدالت میں جب بادشاہ کے پاس گیا تو آپ وکیل نہیں کہ وہاں کھڑا ہو کے دل دے پہلے وکیل جھوٹ بولتا رہا اس نے قتل نہیں کیا اب بند کیا ہے سفارشی ہاکم کے پاس گیا ہے وہاں جا کے کہتا ہے اس نے قتل کیا ہے آپ مہربانی کریں اسے چھوڑ دیں اس سے جرم ہوا ہے آپ مہربانی کریں اسے راہم کرتے ہوئے چھوڑ رہے اسے لیکن قربان جائیں رب تبارک وطالع کی جو عدالت ہے جی وہاں رب تبارک نے جس کے لیے قرآن میں ایران فرمایا ہے کہ سفارشی سب سے پہلی داد کوئی تمہاری ہو سکتی ہے تو وہ میرے خاتم نبین نبی کی ساتھ ہے ہاں جی تو رب کی بارگاہ میں بھئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے رسول اللہ انسان کو آپ وکیل نہ سمجھیں جی نہ سمجھے آپ کل السلام کو آپ کل سعاد کو رب تبارک و بتا کی کہ باہر ہمیں اپنا شفیع اور اپنا سفارشی مانے محمد محمد اللہ! نہیں سمجھ آیا مزہ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے آگے دیکھے جی سکول اور مدرسے کا فرق کیا ہے بھائی سکول کے اندر وکیل تیار ہوتے ہیں اور مدرسے کے اندر سفارشی تیار ہوتے ہیں محمد کون, محمد محمد محمد کون محمد محمد تیار ہوتے ہیں محمد محمد سفارشی محمد تیار ہوتے ہیں جی جیسے آپ وکیل کو کرتے ہیں وکیل فیس لیتا ہے پہلے اور سفارشی عموماً فیس لیتے ہوتا نہیں ہوتا سفارشی بیچارے سے بھی اتنی بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی میں پٹرول ڈال دیا جائے اور راستے میں کہیں پہ قورمہ کھلا دیا جائے کھانا کھلا دی جائے اچھی بوتل پلا دی جائے اسے دوبرا دیے جاتے ہیں سفارشوں کی شان یہ ہوتی ہے جی وکیل ہمیشہ فیس بھی لے گا اور سفارشی جو ہے وہ روٹی کھا کے جاتا ہے اسے پیٹرول دے جاتا ہے اب آپ ذرا بتائیں یار سفارشی کو بندہ لے جائے گاڑی میں پٹرول ڈنگوائے روٹی کھلا دے تو یہ احسان کیا اس پر سفارشی کا احسان بنی یہ ہے احسان نہیں ہے احسان تو اسی طرح کر کے خدا کے بندوں مدرسے کے جو بچے ہیں نا یہ بھی ہمارے سفارشی ہیں اگر ہم انہیں کوئی ایک دو وقت کی روٹی دے دیتے ہیں تو یہ ہم ان پر احسان نہ سمجھیں بلکہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اب دیکھا جی کریم آ کر سماجی وسلم کیا فرمان ہے آخر شاہ نے عشا فرمایا کہ ایک بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے فرمائر کہ وہ قیامت والے دن اپنے خاندان کے دس بندوں کو جنت لے کے جائے گا دس بندوں کو جنت لے جائے گا اور آرن ہے اس سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ اپنے خاندان کے ستر بندوں کو جنت لے جائے گا اور وہ آر ایم جے اس کا ہو پڑھانے والا بھی ہو قرآن پاک پڑھانے والا ہو رسول کے عزیز پڑھانے والا ہو کریم آ کر سامنے رفتارہ قیام والے فرمائے گا فرمایا کہ تم کھڑا ہو جا آنند فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور پوری جتنے عرصہ معاشرے میں تیرے شگید موجود ہیں اور ہریش پاک الفاظ نے آ کرنے سامنے فرمایا رب فرمائے گا چاہے ان کی تعداد تاروں کے برابری کیوں نہ ہو سب کو پکڑ کے جنگ لے جائے گا بتائیں بھائی یہ سفارشی کیار ہو رہے ہیں کون کیار ہو رہے ہیں سفارشی ہی کیار ہو رہے ہیں تو اس لیے حضور کی امت کو سفارشوں کی ضرورت ہے آخری بات دیکھیں مالک یوم الدین پر قیامت کے دن کا مالک ہے کی رب کیا قیامت کے دن کا مالک ہے رب اچھا یہاں پہ گواہ کون ہوتے ہیں عموماً گواہ وہی ہوتے ہیں جو ہر وقت عدالت کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا. پانچ سو ہزار روپئے دیا اس نے آج گواہی دے دی اور جج بھی بچارے کہ جنہیں بھولے شریف انسان ہیں کیس اسلام آباد کا گواہ ہوئی ہے کیس لاہور کا گواہ ہوئی ہے کیس جناب فتح پور ضلع کا ہو کیوں نہیں پتہ چلتا بے کو کو ہی کا یہ کبھی نہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ گواہی اندر پھرتا ہے یا نہیں تو یہ ہوتا ہے جب قانون کافر ہو جب قانون مسلمان ہو محبو عمد محبو عمد محبو جی. اور عدالت میں بیٹھا کاشورا وہ قاضی ایشور جیسے بندہ بیٹھا ہو عدالت کے اندر تو پھر جناب فیصلہ تو وہی ہوگا جو اپنے رسول نے فرمایا ہے سبحان اللہ تو کریما کا سلح ہونے والی وسلم یہاں کیا ہوتا ہے بھائی عموماً نیشنل ڈے آتے ہے نا تو بڑے دن آتے ہیں تو حکمران اعلان کرتے ہیں فلاں فلاں کو معاف کر دی جائے گی فلاں فلاں معاف کر دی جائے ان کو فلاں فلاں کو نکال کے جیل سی چھٹی دے دی جائے چھٹی ہو گئی اس کی معافی بھی ہو گئی لیکن ریکارڈ آگے بھی موجود ہے تھانے میں بھی ہے اور جیل میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ سا سا میں بھی پڑھا ہے ہر جگہ ریکارڈ موجود ہے بندہ چور ہے ہر جگہ ریکارڈ موجود ہے بندہ چور ہے معافی ہو گئی بھائی معافی کے بعد ریکارڈ موجود ہے مالک کے یوم دین کا اظہار دیکھے گا رب تبارک مطالعہ مالک ہے مالک کا فیصلہ دیکھے گی دی. فرمایا کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی میرا امتی گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے رب تبارک مطالعہ پتا کیا فرماتا ہے رب فرماتا ہے ملائکہ یہ گناہ بھول جاؤ منگائے تب بھول جاتے منگائے کا کوئی یاد ہی رہتا اس لیے کام کیا تھا کریما کرے سامنے ہم رکن دیتے زمین کو یہ گناہ بھول جاتا زمین کیا تھی مگر بھولتے مجھے یاد نہیں آ رہا اس نے گنا کیا ہے اور کریما کرے سامنے ہمارا رفتار کو تھا اس کے آزار کو جبارے کو ٹانگ کو پاؤں کو آنکھوں کو کانوں کو ہر ایک چیز کو فرماتا ہے گناہ کو بھول جاؤ اس کے سارے بھی بھول جاتے ہیں بتائیں بھائی یہاں معافی بھی ہے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی صاف کر دیا گیا ساتھ ریکارڈ بھی صاف کر دیا گیا قربان جی امور رحمہ اللہ نے ایک بہت زبردست باغ نکل کی ہے آپ بناتے ہیں کہ سلطان یہ سلطان محمود غزری رحمہ اللہ جو تھے نا ان کے وزیر تھے ان کا نام تھا حضرت ایاز رحم اللہ بڑے دنابز تھے یہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے وزیر بن کے کس دن بیٹھے نا کچھ عرصہ ہوا پاس آئے تو آپ نے بڑا بڑا غزل دے دیا سلطان غزی الائی اللہ نے حضرت ایاد رائے اللہ کو اپنے پاس بٹھا دیا تو تخت میں بیٹھے ہیں سر پہ امامہ باندھ کے اور بڑے وزیر بنے بیٹھے ہیں تو رونے لگے حضرت نے پوچھ لیا سلطان غزی رائے اللہ نے کہ ایال آپ کیوں رو رہے ہیں ایال نے کیا کہا ایاد نے کہا حضر بات یہ ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گھر میں کوئی شرارت کرنے لگتے تو بھائی ماں آپ کے نام سے ڈرا دی تھی کبھی چپ ہو جاؤ نہیں تو آزاد آ جائے گا یہ سلطان غزل بھی غزل بھی آ جائے گا محمود آ جائے گا تو محمود کا نام ہمارے لیے ڈر اور خوف کی علامت تھا ہم کام جاتے تھے کوئی شا مانگتے تھے تو ماں کیا تھی چپ جاؤ نہیں مانگنا محمود آ جائے گا کہ روتا کیوں ہے روتا اس لیے ماں زندہ ہوتی نا میری ماں دیشتی کہ مجھے پر کتنا نام ہوا ہے میری ماں دیکھتی کے کریم نے کرم کی حد کر دی ہے جس کے نام سے ہم ڈرا کرتے ہیں اس نے اتنا فضل فرمایا ہے ہیں مت والے دن جب کیسا مندر ہوگا جی آج تو ہم ڈرتے پھرتے ربد بارک وطالعہ سے جب ربت بارک وطالعہ پر کرم کے دروازے کھول دے گا اس کا دریائے رحمت جوشنے ہوگا بندہ پر کرم کی حد ہو جائے گی تو پھر ہر بندہ مومن یہی کہے گا یہ وہی ہم تھے تو مال کی یوم دین تو مالے کے یوم دین جو ہے قیامت کے دن کا مالے میں کہتا ہوں پرسن خدا کی اس جملے کے اندر ایسی چاچنی ہے ایسا جناب یہ بربڑا دیتا ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ قیامت کے دن یہاں بے خوف نہ ہو قیامت کا جب دن ہو تو وہ جناب بڑی خوشی کے ساتھ رنگ کی بارگاہ میں جائے گا کہ میرا اللہ جب امتحان ہے جب مجھ سے پھر دیکھی جائے گی جب مالے کا نا وہ مالک تو پھر اپنے فی کرنے میں خود مختار ہوتا ہے اسے کون روکنے والا, والا لا عما يفعل ما کہ جو بھی وہ کرے گا اسے کوئی نہیں پوچھا جائے گا اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اللہ کو تعالا ہم سب کو سمجھنے کی توحفے کا طاقت